بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سبق ہفتم پڑھنا ہے قیاس کی قسمیں سبق ہفتم ساتواں سبق قیاس کی قسمیں قیاس کی قسمیں پڑھنے سے تھوڑا سا پہلے ایک مرتبہ یا دہانی کے طور پر جی میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی <coughs> قیاس کی قسمیں پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم قضیے کی اقسام کو دوبارہ ریویو کریں گے کیونکہ آگے اس سبق میں ان کا ذکر آ رہا ہے تو تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر دیکھیے گا کہ ہم نے قضیے کی دو قسمیں پڑھی تھیں قضیہ کی تو تعریف متعلق ہم نے یہ کہہ دی تھی کہ کسی کہنے والے کو اگر آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم قضیہ کہتے ہیں وہ قول مرکب جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ دیتے ہیں قضیے کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں ایک تھا قضیہ حملیہ اور دوسرا تھا قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ وہ تھا جو دو مفرت سے مل کر بنے گا جیسے ہم نے کہا تھا کہ زید کھڑا ہے اب زید جو ہے یہ اس کا مقدم تھا کھڑا ہے اس کا تالی تھا یا موضوع محمول کہہ لیں دو مفرت سے مل کر ایک قضیہ بن گیا تھا قضیہ حملیہ ہو گیا لیکن قضیہ شرطیہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دو مفردوں سے مل کر نہیں بنے گا یہ دو قزیوں سے مل کر بنے گا قضیہ شرطیہ اور وہ دو قضیے پھر ان کی تقسیم یہ تھی کہ یا تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا اور یا وہ منفصلہ ہوگا اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اس میں شرط اور جزا والا معنی پا رہے ہوں گے جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر سورج نکلے گا یہ پہلا قضیہ ہو گیا تو دن ہو گا یہ دوسرا قضیہ تو یہ قضیہ شرطیہ کی ایک قسم قضیہ متصلہ کی صورت تھی قضیہ شرطیہ متصلہ کی مثال تھی اور ایسے ہی قضیہ شرطیہ منفصلہ اگر ہو تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں دو قزیوں کے درمیان جدائی ہوگی خواہ و جدائی مانعۃۃ الخلوف کے طور پر ہو معنیۃ الجمع کے طور پر ہو یا تیسری صورت میں ہو جیسے ہم کہیں یا تو زید کھڑا ہوا ہے یا زید بیٹھا ہوا ہے یا تو یہ شخص یوں ہے یا یہ شخص ووں ہے اس طرح کی ہم نے صورت بنائی تھی تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو اب گویا کے قضیے کی دو قسمیں ہو گئیں ایک تھا قضیہ حملیہ وہ تو دو مفرد سے ہی مل کر بنے گا اس میں دو قضیے نہیں ہوں گے دو مفرد ہوں گے زید کھڑا ہے بس یہ بات ختم ہو گئی یہ قضیہ حملیہ ہو گیا جو تھا قضیہ شرطیہ اس کی پھر دو قسمیں تھیں قضیہ شرطیہ متصلہ یا قضیہ شرطیہ منفصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہم نے یہ کہا تھا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور قضیہ شرطیہ منفصل ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی مثال یہ تھی کہ یا تو یہ گائے سفید ہے یا یہ کالی ہے جس میں ہم نے یا یا کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کیا تھا اب آگے چلتے ہیں سبق ہفتوں کی طرف آتے ہیں بس اتنا ہی میں نے آپ سب کو یاد دہانی کرانی تھی کیونکہ اس میں وہ بار بار اس کا ذکر ہوگا قیاس <خف> کی دو قسمیں ہیں قیاس استثنائی قیاس اقترانی یہ دو قسمیں قیاس کی ہو گئی قیاس استثنائی یہ وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آوے اور خود نتیجہ یا نتیجے کی نقیز اس قیاس میں مذکور ہو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 اس قیاس میں مذکور ہو اس تعریف کے اندر چار باتیں ہیں جن کو ہم الگ الگ نکالیں گے پہلی پہلی بات اس میں یہ ہے اس تعریف میں کہ یہ قیاس وہ قیاس ہے کہ جو دو قزیوں سے مرکب ہو یہ دو قزیوں سے مرکب ہوگا دو مفرد سے نہیں ہوگا یہ قیاس دو قزیوں سے ہوگا اچھا دوسری شرط کہ یہ جو دو قزیے تھے ان میں جو پہلا قضیہ ہوگا یہ شرطیہ ہوگا عملیہ نہیں ہوگا قضیہ شرطیا ہوگا پھر شرطیا ہو کر بھلے آگے سے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں لہذا پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ دو قضیوں سے مرکب ہوگا دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ پہلا جو قضیہ تھا وہ شرطیہ ہوگا تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان یعنی جو دو, دو قزیوں سے یہ قیاس مرکب تھا ان دونوں قزیوں کے درمیان لفظے لے کے نہ گا چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس قیاس کا جو نتیجہ ہم نے نکالنا ہے دو قیاس استثنائی وہ ہوگئے نا جو دو قیاسوں سے مل کر بنے جب دو قیاس آپ جوڑتے ہیں تو پھر نتیجہ بھی نکلتا ہے تو جو نتیجہ آوے گا یہ یہ جو خود نتیجہ جو نکلے گا یہ اس قیاس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگا یا اگر یہ بذات خود نتیجہ نہیں ہوگا تو نتیجے کی نکیز موجود ہوگی دو قیاس کے اندر دو دو قزیت ہیں نا تو جو دو قزیے ہوں گے ان دو قزیوں کا کوئی ایک جملہ ایسا ہوگا یا یوں کہلیں لیں کہ جو نتیجہ نکلے گا نا ان دو قیاسوں سے ان دو قزیوں سے ان دو قزیوں سے جو نتیجہ ہم نکالیں گے وہ نتیجہ بائن ہی یا تو پہلے قضیے کے اندر موجود ہوگا یا دوسرے قضیے کے اندر موجود ہوگا یا تو بیان ہی وہی موجود ہوگا یا اس نتیجے کی نقیز بنا لیں تو, تو وہ نقیز ان دونوں قضیوں میں موجود ہوگی تھوڑی سی آپ کو بھی اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی اب اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے تو یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی جی نمبر ایک دو قزیے ہوں گے نمبر دو پہلے قزیہ شرطیہ ہوگا نمبر تین دونوں لفظ لیکن ہوگا نمبر چار نتیجہ یا تو قزیے کے اندر موجود ہوگا یا اس کی نقیز ہوگی بالکل ٹھیک جی اب آپ مثال دیکھتے ہیں مثال سے بات بہت واضح ہو جائے گی اچھا اس میں ایک چیز کی تھوڑی سی جی نتیجے کی نقیز ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں مثال سے ایک چیز کا دھیان رکھیے گا اس کے اندر کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اس کی تعریف کے اندر اضافہ اور کر لیں کہ دوسرا حملیہ ہوگا. پہلا قضیہ شرطیہ ہوگا دوسرا قضیہ حملیہ ہوگا بس اتنا اضافہ آپ لوگ اس کے ساتھ کر لیں ورنہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے اور حملیہ اور شرطیہ میں فرق آپ کو پتہ چل گیا تھا قضیہ شرطیہ وہ تھا جو دو قزیوں سے مل کر بنے گا اور قضیہ حملیہ وہ تھا جو صرف دو مفردوں سے مل کر بنے گا چنانچہ اب آئیے مثال دیکھیے ہر چیز بالکل نکھر کر واضح ہو جائے گی مثال یہ ہے کہ جب سورج نکلے گا تو تو کہہ لیں یا نہ کہیں کہ بات ہے دن موجود ہوگا یہ پہلا قضیہ ہے اور یہ قضیہ شرتیہ ہے کیونکہ اس میں جب آ رہا ہے شرط اور جزا آ رہی ہے کہ جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا یہ دو قضیوں سے مل کر ایک قیاس بنا ہے یا ایک قضیہ بنا ہے دو قضیوں کا مرکب ہے یہ قضیہ شرطیہ ہو گیا دوسرا قضیہ ہے لیکن سورج موجود ہے یہ قضیہ حملیہ ہے کیونکہ یہ دو مفرد سے بنا ہے لیکن کو چھوڑ دیں سورج موجود ہے تو سورج نمبر دو موجود بس یہ دو مفرت موجود ہیں اس کے پاس ہے تو ملانے کے لیے تو پہلا قضیہ قضیہ شرطیہ اور وہ کیا جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا یہ ایک قضیہ شرطیہ پایا گیا اور دوسرا جو قضیہ ہے لیکن سورج موجود ہے یہ قضیہ حملیہ ہے تو اب اس مثال سے اس مثال کے اندر دو چیزیں ہم نے ثابت کر دی پہلا پہلی کہ یہ قیاس جو ہم آگے آ, یہ, یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی مثال کے اندر یہ دو قضیوں سے مرکب ہو گیا بالکل ہم نے دو قضیے ثابت کر دیے اور دوسری بات ہم نے یہ بھی ثابت کر دی کہ پہلا قضیہ اس میں شرطیہ ہے اور دوسرا قضیہ اس میں حملیہ ہے حملیہ کا اضافہ ہم نے خود کر دیا آپ اچھا تیسری بات بھی اس مثال میں ثابت ہوگی کہ دونوں کے درمیان لفظ لیکن آ رہا ہے پہلا قضیہ اور دوسرا قضیہ ان دونوں کے درمیان لفظ لیکن بھی آ رہا ہے اب نتیجے کو یہ چوتھی جو شرط ہے اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑی اور پہلے ہم نتیجہ نکالتے ہیں ان دو قضیوں کا ہم نے یہ کہا کہ جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے لیکن سورج موجود, ہے لیکن سورج موجود اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا قیاس پایا جاتا ہے اس قسم کے دو قضیے آپس میں ملتے ہیں کہ جس میں پہلا قضیہ قضیہ شرطیہ ہو اور دوسرا قضیہ قضیہ حملیہ ہو تو اس قسم کی حیت کے اندر اگر تو دوسرے قزیے کے اندر اگر تو دوسرے قزیے کے اندر جو کہ قزیہ حملیہ ہے پہلے قزیئے کے مقدم کا اس بات ہو پہلا قضیہ کیا تھا جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا جب سورج نکلے گا یہ مقدم ہے دن موجود ہوگا یہ تالی ہے یہ پہلا قضیہ شرطیہ کے ایک مقدم اور ایک تالی ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ ہے اگر یہ قضیہ حملیہ جو ہے یہ پہلے والے قزیے کے مقدم کا کو ثابت کر رہا ہو تو جواب جو ہوگا یا نتیجہ جو ہوگا وہ تالی کا اس بات ہوگا تالی کیا ہے دن موجود ہوگا تو اب دیکھیے ہم نے نتیجہ بھی یہی نکالا ہے کہ بس دن موجود ہے تو بس ایک یہ قاعدہ لکھ لیں کہ اگر قضیہ حملیہ کا یا قضیہ حملیہ یعنی جو دوسرا قضیہ ہے قیاس کی دو قیاس استثنائی کے اندر جو ہم نے کہا تھا کہ دو قضیوں سے مل کر بنے گا اس کا جو دوسرا قضیہ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ قضیہ حملیہ ہونا چاہیے اگر یہ قضیہ حملیہ قضیہ شرطیہ کے مقدم کا اس بات کر رہا ہوگا تو نتیجہ تالی کا اس بات ہوگا <تصفح> چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے یہ سورج موجود ہے جو قضیہ شرطا ہے یہ بیان ہی اس بات کر رہا ہے قضیہ شرطیہ کے پہلے کا یعنی مقدم کا تو آ, قانون کے مطابق ہم نے کہا کہ اب تا... نتیجہ جو ہے وہ تالی کا اس بات ہوگا تو ہم نے کہا کہ جی ہاں دن موجود ہے تو اب یہ جو چوتھی شرط ہم نے کہی تھی نا کہ خود نتیجہ یا نتیجے کی نکیز بھی اس میں موجود ہوگی تو اب آپ آئیے اس اب اب ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے کہ دن موجود ہے بس تو ویسے ہم نے بول دیا اصل تو ہے کہ دن موجود ہے یہ نتیجہ نکالا نا ہم نے تو دن موجود ہے یہ بائن ہی یہ لفظ یا یہ قضیہ یہ قضیہ شرطیہ کے تعلیم موجود ہے نا جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا تو یہ جو دن موجود ہوگا جو قضیہ شرطیہ کا تالی ہے یہی ہم نے نتیجہ نکالا ہوا ہے تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ خود نتیجہ اس قیاس میں مذکور تھا قیاس چونکہ دو قضیوں سے مرکب تھا تو دو قضیوں میں سے جو پہلا قضیہ تھا اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہی ہم نے نتیجہ بنا دیا یہ نتیجہ مین ہی اس کے مطابق ہے یوں کہہ لیں تو چوتھی شرط بھی سمجھ میں آگئی کہ خود نتیجہ اس کے آس میں مذکور ہے اچھا اب نتیجے کی نکیز بھی یا نتیجہ ہوگا یا نتیجے کی نکیز موجود ہوگی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم یوں کہیں کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا اب ہم نے مثال تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھنی ہے پہلا پہلی پہلی آ, پہلا قضیہ تو ہم نے وہی کیے کہا جو, جو پچھلی مثال میں تھا کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو دوسرا قضیہ ہے اب ہم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ لیکن دن موجود نہیں ہے پہلے ہم نے کہہ دیا تھا لیکن سورج موجود ہے اب قضیہ حملیہ ہم نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور قضیہ شرطیہ ویسے ہی رہنے دیا قضیہ حملیہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا چنانچے قضیہ شرط ہے تو ہم نے یہی کہا کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا قضیہ حملیا ہم نے یہ کر دیا کہ لیکن دن موجود نہیں ہے اب اگر تو اب دوسرا قانون بھی سن لیجئے اگر قضیہ حملیہ جو ہے جی جی جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا صرف آواز آ رہی ہے جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا جی دیکھیے دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر تو قضیائے حملیہ کے اندر جو دوسرا قضیہ تھا قزیائے حملیہ وہ ہم نے کیا کہا دن موجود نہیں ہے یہ دن موجود نہیں ہے یہ تالی کی نفی ہو رہی ہے پہلے قزیے کے اندر جو مقدم اور تالی تھا اس میں تالی کی نفی ہو رہی ہے ہم نے کہا تھا سورج نکلے گا دن موجود ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ دن موجود نہیں ہے تو گویا تالی کی نفی کر دی تو جب قضیہ شرحملیہ کے اندر قضیہ شرطیہ کے تالی کی نفی ہوگی تو نتیجہ مقدم کی بھی نفی کی صورت میں آئے گا پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا اگر اس بات ہوگا مقدم کا اس بات تو تالی کا بھی اس بات لیکن اگر تالی کی نفی کی گئی تو مقدم کی بھی نفی ہوگی یہ یہ بھی دوسرا قانون ذہن میں رکھ لیجیے یا اس کو لکھ لیجئے تو قضیہ حملیہ جو کہ دوسرا قضیہ تھا اگر وہ پہلے قزیے کے اندر پائی جانے والی تالی کی نفی کر رہا ہوگا تو, تو اس تالی کی نفی کا فائدہ ہمیں یا نتیجہ ہمیں یہ نکلے گا کہ نتیجہ قیاس جو ہوگا وہ اس مقدم کی نفی ہوگا چنانچہ نفی ہم یہ نکالیں گے کہ پس سورج نہیں ہے سورج نکلے گا یا سورج نکلا ہوا ہے یا سورج موجود ہے یہ مقدم ہے تو اب اس کی نفی نکال لیں سورج نہیں ہے یہ اس کا نتیجہ نکل آیا. اب جو نتیجہ ہے اس کو دیکھیے سورج نہیں ہے یہ نتیجہ ہے لیکن یہ نتیجہ بائن ہی نہ تو پہلے قزیے میں موجود ہے نہ دوسرے قزیے میں موجود ہے لیکن اس کی نقیز موجود ہے سورج نکلا ہوا ہے یا سورج نکلے گا یہ, یہ موجود ہے تو اس کی جو نقیز ہے سورج نہیں نکلے گا یا سورج نہیں ہے یہ موجود ہے تو جی مس کال آ رہی ہے ایڈ کر لیجیے اگر ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ سبنج میں آ گئی ہے یہ سبق ایک دفعہ میں جی مختصر سائز کو دوبارہ سے جائزہ لے کر جلدی جلدی سے عرض کر دیتا ہوں دیکھ لیجیے دوبارہ اس کو جی ایڈ کرنے سے پہلے آپ ان کو بنتے عائشہ کو ایڈ کر لیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں سبق میں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اب دیکھیے قیاس کی دو قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں اس میں سے پہلی قسم قیاس استثنائی ہے جو کہ ہم نے پڑھی قیاس استثنائی کی تعریف ہم نے چار چیزوں پر مشتمل کی پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ قیاس استثنائی کے اندر قیاس یہ قیاس استثنائی دو قضیوں سے مرکب ہوگا وہ جو نتیجہ نکالیں گے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی ہم اس قیاس سے استثنائی کے لیے دو قضیوں کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں پہلی شرط دوسری شرط کہ وہ دو قضیوں میں سے جو پہلا قضیہ ہوگا وہ شرطیہ ہوگا اور اور ساتھ میں ایڈ کر لیں اضافہ کر لیں کہ دوسرا قضیہ ہم لیا ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قزیوں کے درمیان میں لیکن کا لفظ آئے گا چوتھی شرط یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلے گا ان دو قیاسوں سے تو یا تو وہ بین ہی نتیجہ ان دو قضیوں کے اندر موجود ہوگا یا کسی قضیے کے ایک جزو کے اندر موجود ہوگا یا خود بین ہی نتیجہ تو نہ لیکن اس نتیجے کی بین ہی نقیز موجود ہوگی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہمارے پاس موجود ہوگی ان دو قیاسوں سے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہوگا وہ نتیجہ ان دونوں قیاسوں کے اندر پہلے سے پایا جا رہا ہوگا یا ان دو قضیوں کے اندر دو قیاسنی دو قضیوں کے اندر پہلے سے ہی پایا جا رہا ہوگا مثال ہم لیتے ہیں کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے یہ دو قضیے ہیں پہلا قضیہ اس میں قضیہ شرطیہ ہے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یہ قضیہ شرطیہ ہے لیکن سورج موجود ہے یہ قضیہ حملیہ ہے اچھا تیسری چیز اس میں لیکن بھی درمیان میں آ رہا ہے اب جب نتیجہ نکالنے کی باری آئے گی تو اس سے پہلے ایک اصول یاد رکھنا ہوگا کہ اگر قزیہ حملیہ جو, جو کہ دوسرا قضیہ تھا اگر وہ پہلے قزیے قضیہ شرطیہ کے مقدم کا اسبات کر رہا ہوگا تو جو نتیجہ ہم نے نکالنا ہوگا وہ اس قضیہ شرطیہ کے تالی کا اس بات ہوگا وہ وہ نتیجہ جو ہوگا وہ قضیہ شرطیہ کے تالی کا اس بات ہوگا چنانچہ تالی کیا تھا دن موجود ہوگا اس کا اس بات ثابت کرنا تو وہ یہی ہے کہ دن موجود ہے اچھا اب دن موجود ہے یہ بین ہی ایسا لفظ ہے یا ایسا قضیہ ہے جو کہ یہاں پر ہمیں موجود ہے دن موجود ہوگا اس کے اندر یہ پایا جا رہا ہے قضیہ شرطیہ کے اندر بین ہی یہ لفظ پائے جا رہے ہیں تو گویا کہ چوتھی شرپی پوری ہو گئی اور نتیجے کی نکیز کی مثال یہ ہوگی کہ اگر ہم پہلا قضیہ یہ بناتے ہیں کہ اگر سورج جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن دن موجود نہیں ہے یہ دو قزیے پائے گئے پہلا قضیہ شرتیہ ہے دوسرا قضیہ حملیہ ہے لیکن کا لفظ درمیان میں موجود ہے اور اب نتیجہ نکالنے سے پہلے ایک اور قانون ایک اور اصول ملاحظہ ہو جائے کہ اگر قضیہ حملیہ جو کہ دوسرا قضیہ تھا اگر اگر یہ پہلے قضیہ کے تعلی کی نکیز ہوگا تو نتیجہ پہلے قضیہ یعنی قضیہ شرطیہ کے مقدم کی نقیز آئے گا تو اب نقیز سورج نکلے گا کہ یہ ہوگی کہ سورج نہیں نکلے گا یا سورج نہیں ہے سورج نہیں ہے اس کی نفی کرنی ہے تو جواب بھی ہم نے نتیجہ بھی وہی نکالا کہ سورج نہیں ہے اور یہ سورج نہیں ہے جو نتیجہ ہے یہ نتیجہ بعین ہی تو موجود نہیں ہے بلکہ اس کی نقیز موجود ہے سورج نہیں ہے کہ کی نقیز کیا ہوگی سورج ہے یا سورج نکلا ہوا ہے یا نکلے گا یہ چیز قزیائی شرطیہ کے مقدم کے اندر موجود ہے تو یہ چاروں شرطیں ہمارے پاس پائی گئیں لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ قیاس کیا سے استثنائی ہے ایسا قیاس جو ان دو قزیوں سے مل کر بنے جن قزیوں کی چار شرائط جو دو قزیے ان چار شرائط پر پورے اترتے ہوں اس سے ہم نے کہا کہ یہ قیاس قیاس سے استثنائی ہے کیا صفطرانی وہ ہوگا جو جس میں یہ چیز نہ پائی جائے بس اتنی سی بات ہے آسانی سے اس کو یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر اس کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہیں یعنی اس کی تعریف دیکھ لیجئے کہ وہ ہے جس میں حرف لیکن مذکور نہ ہو اور نتیجہ یا نقیز نتیجہ بعین ہی مذکور نہیں ہو جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے بس ہر انسان جسم ہے تو دیکھیں اس میں نتیجے کے اجزاء انسان اور جسم الگ قیاس الگ میں مذکور ہے مگر نتیجہ بعین ہی اس کی نکیز مزکور نہیں ہے اور نہ ہی اس میں حرف لیکن ہے تو جو اس قسم کی اس کے اندر حیت نہ ہو اس کی کنفیگریشن اس طرح کی نہ ہو تو بس وہ کیا اخترانی بن جائے گا وہ کیا سے نہیں ہوگا دیکھیے کیا سے کے اندر بھی دو ہی قضیے پائے گئے ہیں ہر انسان جاندار ہے چاہے اس قضیح... اور یہ قضیہ حملیہ ہے دو قضیہ حملیہ بن گئے ہیں دوسرا قضیہ کیا ہے ہر جاندار جسم ہے بس اس سے ہم نے پھر نتیجہ نکالا جاندار جاندار حد اوسط نکال کر تو ہم نے کہہ دیا کہ ہر انسان جسم ہے تو اس میں جو نتیجہ آیا ہے انسان جسم ہر انسان جسم ہے یہ ان دونوں قزیوں کے اندر الگ الگ تو موجود ہیں لیکن اکٹھے نہیں موجود ہر انسان جسم ہے اب ان دونوں قزیوں میں یہ نہیں پایا جا رہا پہلا قزیہ کہتا ہے ہر انسان جاندار ہے نتیجہ ہمارے پاس تھا ہر انسان جسم ہے یہ میچ نہیں کر رہا دوسرا قزیہ تھا ہر جاندار جسم ہے ہمارا نتیجہ ہے ہر انسان جسم ہے یہ بھی نہیں میچ کرتا اس سے تو جو نتیجہ ہے وہ نہ قزیہضی حم... حملیہ کی پہلی قسم کے ساتھ مل رہا ہے نہ ہر قضیہ حملیہ کی دوسری قسم کے ساتھ مل رہا ہے بلکہ اس کا جو شغرا اور کبرہ ہے یا موضوع اور مقدم اور تالی ہے وہ الگ الگ پائے جا رہے ہیں ہر قضیے کے اندر تو لہذا یہ بیان ہی قضیہ وہ نتیجہ نہیں بن رہا تو اس کو کیا سے اقترانی کہیں گے اور نہ ہی اس کی نقیز ہے اگر ہم اس کی نقیز مان لے ہر انسان جسم ہے کہ نقیز مان لیں کہ ہر انسان جسم نہیں ہے وہ بھی نہیں موجود یہاں پر اور نہ ہی اس میں حرف لے کے نہ ہے تو یہ ایسا قیاس کیا سے اختیرانی کہ گا جی ٹھیک ہے میں میل کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو جی یہ سبق ختم ہوا کوئی اس میں سوال ہو یا کوئی بات پوچھنے والی ہو تو بتلا دیجئے اگر سمجھ میں آ ہے تو جی ٹھیک ہے رول نمبر جی رول نمبر سے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کا ہے لیکن رول نمبر لکھنا زیادہ بہتر ہے جی ہاں لیکن پھر مجھے بتلا دیجئے کہ کس کا کیا رول نمبر ہے آپ اس میں تقسیم کر لیجئے رول نمبر جی ٹھیک ہے مجھے پھر لسٹ کر دیجیے گا جو بھی ہوگی اور ٹیسٹ ہم نے آپ کو چودہ مارچ کا دن دیا ہے ایسے ہی ہے میرے خیال سے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو چودہ مارچ سے پہلے یا چودہ مارچ تک میں ہی سوالیہ پرچہ جو ہے وہ میں بھیج دوں گا واٹس ایپ پر ان کے مختارات مختارات والوں کے گروپ میں کتنا لمبا ہوگا آپ لوگوں کا یہ پہلے حصے کا ہے نا پہلا حصہ جی تو اس میں تین سوال ہوں گے تینوں لازمی ہوں گے اور ہر سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوگا لمبا بس ایک گھنٹے سے زیادہ کو تو نہیں ہوگا اگر آپ کو یاد ہے تو پھر تو 15 بیس منٹ میں ہی ہو جائے گا بس تعریفات ہوں گی تعریف بتائیں اور دو سوال تعریفات کے حوالے سے ہو جائیں گے ایک سوال کے اندر پانچ چھ تعریفیں پوچھ لوں گا میں دوسرے سوال میں بھی پانچ چھ تعریفیں ہو جائیں گی تیسرے سوال میں ممکن ہے کہ میں کچھ سوالات دے دوں دس سوالات چھوٹے چھوٹے کہ بتائیں کہ یہ کون سا وہ ہے قضیہ قضیہ تو خیر اس میں ہے بتلائیں ہے کہ کلی ہے دلالت کون سی ہے تصور ہے تصدیق ہے یہ کیا چیز ہے اس طرح کا کوئی شارٹ کوشچن اس طرح کا میں دیکھ لوں گا کلی ذاتی کی کون سی قسمیں ہیں یہ کلی ارضی کی کون سی قسم ہے ان دو کلیوں میں تصابی کی نسبت ہے یا اس طرح کے سوالات ہوں گے جی تعریف کے ساتھ اگر مثال لکھیں گے تو تعریف واضح ہو جائے گی تو ایسے ہی ہوگا تعریف کے نمبر الگ ہوں گے مثال کے نمبر الگ ہوں گے جی ایسے ہی ہے تعریف ہمیشہ جب بھی تعریف لکھیں تو اس کے ساتھ مثال ضرور دیں کبھی بھی سالو کر کے کب تک بھیج دیں سالو تو آپ کو ایک گھنٹے میں جو بھی وقت مقررہ ہوگا اس میں کرنا ہوگا بھیجنے کے لیے یہ ہے کہ اپنی سہولت دیکھ لیجئے گا اگر تو فوری طور پر بھیجنا ممکن ہو تو پھر فوری بھیج دیجیے گا اور اگر ممکن نہ ہو تو جب بھی آپ کو موقع ملے اگر کسی نے سکین کرا کے بھیجنا ہے تو سکین کر کے بھیج دے اگر کسی نے اس کی فوٹو لے کر جو ہے وہ واٹس ایپ کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس جو بھی سہولت میسر ہو کسی کے پاس نیٹ ممکن ہے اس واضح میں نہ ہو یا سگنلز نہ آ رہے ہوں تو اپنی سہولت کے مطابق جب بھی بھیج دیں ایک دو دن میں چار دن میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا پرچہ کب سولو کرنا ہے یہ دیر سے دیر سے کر لیں لیکن پھر یہ ہے کہ جب کرنے بیٹھیں اس وقت ہی آپ پرچہ کھولیے یا وہ منگوائیے جن سے بھی آپ کا رابطہ ہو مختارات والے گروپ میں تو جب آپ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کاغذ قلم لے کر الگ اس وقت پھر اس کو جو لیجیے لیکن جلدی کر لیجیے اس کو جی ہاں جی, جی جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آ, منطق کا بنیادی مقصد صرف ذہن کو تھوڑا سا کھولنا ہے اور اس کے اندر ایک وسط پیدا کرنا ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پڑھنے سے کہ کسی چیز کی تھوڑی سی گہرائی میں جایا جائے تو اس میں اپنا ہی ایک فلسفہ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر تو ایسے ہی اس کا اطلاق پھر بہت سارے مسائل میں آگے جا کر ہوا اور اس کا اس کا بڑا فائدہ محسوس ہوا ابھی تو یہ بہت بنیادی کتاب ہے بہت ہی بنیادی کتاب ہے یہ تو عربی کی جب آگے جا کے صلی العلوم اور بڑی بڑی کتب میں تو وہ بہت گہرائی ہے پوری فلسفی ہے پورا فلسفہ ہے منطق ہے اس کے اندر گہرائی ہے تو اس سے پھر ذہن بہت کھلتا ہے اور کسی مسئلے کی صورت کی بے شمار اس کی قسمیں اور صورتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک مسئلے کی بھادی نظر میں جو چیز بہت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر دسیوں بیسیوں قسم کی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں اور اس کے پھر مختلف اقسام پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور مسائل کی نوعیت مختلف ہو رہی ہوتی ہے تو جی تو اس لیے اس کا فائدہ پھر آگے جا کر فقہ کے علوم میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو مقصد صرف ذہن کو کھولنا اور اس کے اندر ایک وسعت پیدا کرنا ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور ٹیسٹ کی پھر تیاری کیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و